اعوذ باللہ السمیل العلیم من حمدیه ونفیه ونفیه ونفافی علم تر الى الملع من بني اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقافل في سبیل اللہ عل فیطالو پالو واطل و قدرا و ابنا کفی بہ علیہ مل فیطال طول خلیل منہم و اللہ علیماری بنی کیا آپ نے نہیں دیکھا سرداروں کو نبی کو کہا بات مالی کا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے نقاطر ہم اللہ کے رابطے میں جہاد کریں لڑے پتار کرے اعلیٰ انہوں نے کہا حل آسائی تم قریب ہو کہ تم بل فی ڈال <سؤال> اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے اللہ تو قاطر تو تم نہ لڑو کالو تو انہوں نے کہا والانا اللہ ناطلہ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑے و قد اخرجنا و اب نائی حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے فَلَمَّا عَلَيْهِمُ تو جب ان پر فرض ہوا لو تو وہ سب پھر گئے اللہ سلیل من ہوں مگر ان میں سے بہت تھوڑے ہی یعنی بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب اپنی بات سے پھر گئے و اللہ علیب ظالمی اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے یہاں سے اگلی چند ایک آیات تک بنی اسرائیل کا ایک عجیب واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے من علیہ سلا تو نے ان کو جہاد وی تال کرنے کا کہا تو انہوں نے کہا تھا ادہ ان کا وا کا فقاخلا تو جا تیرا رب جائے جا کے دونوں لڑو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کہا کشتی میں داخل ہو جاؤ جب تم داخل ہو جاؤ گے تو فتح تمہاری کہتے ہیں انا لنت کولا ہا اب ادم جب تک وہ اس میں ہیں ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے کہیں یقرجو میں تھا انا وہاں سے نکل جائیں چلے جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے جہاد سے یہ بہت پیچھے بھاگتے تھے فرار اختیار کرتے تھے تو جہاد کو ترک کرنے کی وجہ سے چھوڑنے کی وجہ سے ان پر بڑی ذلت اور مصیبت آئی پستی کا سامنا انہوں نے کیا جلا وطن کر دیے گئے گھر بار سے ان کو نکال دیا گیا پھر ترک جہاد کی وجہ سے جب ان پر یہ مصیبتیں آئیں تو موسا علیہ سلامت و کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ سلاط وسلام تک وقت وقت سے انبیاء آتے رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ سلاط سے لے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی رسول نہیں آیا موسا علیہ سلاط وسلام کے بعد کسی ایک نبی کو بنی اسرائیل نے کہا کہ کوئی ایک امیر ہمارا مقرر کر دیں ایک بادشاہ مقرر کر دیں ہمارا ہم اس امیر کی اطاعت میں جہاد کریں گے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض ہو جائے اور تم پھر جہاد نہ کرو مکر جاؤ کیونکہ نبی کو پتا تھا کہ اس کی کیا کیفیت اور حالت ہے ویسے ہی ہوا جیسے انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا آدمی کو امیر مقرر کیا بادشاہ بنایا ان کا کہ ٹھیک ہے اس کی قیادت میں جا کے جوڑو پہلے تو اس کی قیادت پر اعتراض کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اس کو کیوں بنا دیا ہے اور پھر جو لڑنے کے لیے بڑے تڑپ رہے تھے پیچھے رہ گئے اور جو ساتھ چلے وہ ساتھ چلنے والوں میں سے بھی کئی لوگوں نے اس اپنے امیر کی اطاعت نہ کی بات نہ مانی تو راستے میں ہی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بس ہم سے آگے قدم نہیں اٹھائے جاتے خیر چند ایک لوگ بچ گئے انہوں نے اس سے طامت دکھائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فتح دی دشمنوں کو نیش و نابود کیا تو یہ سارا واقعہ اللہ تعالی نے ان آیات میں ذکر کیا ہے اور سمجھایا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد و تال کرنے سے ہی عزت شان و شوقت ملتی ہے اور جہاد کو ترک کرنے سے ذلت اور جہاد چھوڑنے کی وجہ سے جو ذلت اور رسوائی ہے اس کا اضالہ جہاد کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اور کسی ذریعے سے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جب تم جہاد کو ترک کر کے دنیا داری کے پیچھے پڑ جاؤ گے جا صبا تم مجھے عینسی برادری تم بزر ہی واپس تم کاروبار شروع کر لو گے کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے بیلوں کی دمیں تھام لوگے بخت جہاد آ جہاد چھوڑ دو گے صلاح اللہ علیہ اللہ اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا وہ ذلت ختم نہیں ہوگی حتا کر جہاں دینی تم حتہ کر تم اپنے تین کی طرف واپس نہ یعنی جہاد کی طرح واپس آؤ تو پھر وہ جدت ختم ہوگی یہی بات اللہ سبحانہ خانہ ہوگا نے یہاں سمجھائی ہے پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ لوگ موت کے ڈر سے گھروں سے بھاگے سے بچے نہیں اللہ نے مار دیا ان کو ہاں اپنے فضل سے پھر ان کو زندگی دے گی لہٰذا تم بھی موت سے نہ ڈروقا فی شبیر اللہ, اللہ علیم اللہ کے راستے میں جہادوں کی تال کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اور پھر اس کے بعد مالی جہاد کا بھی حکم دیا غنزل رزی فریت اللہ قرض حسانہ اللہ کو قرض حسن دو اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کے حسا کرے اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ سارا ذکر کر دیا کہ جہاد کی ملاقات کہ تھوڑی تعداد میں بھی اگر لوگ ڈٹ جائیں جہاد میں استقامت دکھائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی فتح یاد کرتا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ آپ دیکھ لیں مالکائے بدر سے لے کے آج تک تقریباً یہی حال چلا آتا ہے کافروں کے مقابلے میں مسلمان تعداد میں تھوڑے عشکری قوت میں کم تیاری مسلمانوں کی کافروں کے مقابلے میں تھوڑی ٹیکنالوجی میں پیچھے لیکن پھر بھی جب بھی انہوں نے میدان میں استقامت دکھائی ہے کامیابی اور کامرانی انہی کے حصے میں آئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم طرح شبیر اللہ کیا آپ نے موسا کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی کو کہا ہمارے لیے ایک امیر ایک بادشاہ مقرر کر دے ہم اللہ کے راستے میں لڑیں یہ بھی علم طرح روحیت علمی مراد ہے آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں بلکہ علم رویت علمی تو انہوں نے کہا حال ایسے ہی تو منقوطی بہ علی ملکی کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم اللہ کے راستے میں پھر نہ لڑو تو آگے سے کہنے لگے ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور بیٹوں سے جدا کر دیا گیا ہے نکال دیا گیا ہے یعنی جہاد کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ذکر کی ہے کہ گھروں سے نکال دیا گیا علاقہ بدر کر دیا گیا ہمارے علاقے پہ دشمن قابض ہو گیا ہے تو دشمن جس علاقے پر قابض ہو جائے دشمن کے قبضے سے وہ علاقہ چھڑوانے کے لیے لڑنا یہ جہاد کی سبھی اللہ ہے دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے فرمایا ہے وہ اخری جو ہوں مین جو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم ان کو وہاں سے نکالو تو اس وقت یہ مقبوضہ کشمیر سمیت سارا ہندوستان یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے تو ان علاقوں کو کافروں کی قید سے چھڑوانے کے لیے لڑنا حادث تھی سبیل اللہ ہے فَلَمَّا قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِلَّا جب ان پر قتال فرد ہوا وہ تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سارے مکر گئے اپنی بات سے پھر گئے وہ اللہ علیم ظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ انہیں ان کے نبی نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے یہاں غور کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کا نام بتا دیا آگے چل کے داود علیہ السلام کا نام بھی بتایا ہے اور ان کے دشمن جالوج کا نام بھی بتا دیا ہے مگر نبی کا نام نہیں بتایا کہ کس نبی سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو امیر مقرر کرو اور ہم اس کی قیادت میں لڑے امیر کا نام تالوت بتا دیا جو دشمن تھا اس کا نام جالوت وہ بھی بتا دیا جالوت کو قطر کرنے والے داغود علیہ سلاق و تھے ان کا بھی نام اللہ تعالی نے بتا دیا لیکن یہ نبی جس نے ان کے لیے امیر مقرر کیا تھا اور جس کے آسام نے انہوں نے درخواست پیش کی تھی کہ ہمارے لیے امیر مقرر کیا جائے بادشاہ بنایا جائے ہم لڑے اللہ کے راستے اس کا نام اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے نہیں بتایا یقینا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اللہ تعالی کی ہوگی لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعلی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی جو کوئی بھی ہو بہرحال واجب اور اطاعت ہوتا ہے نبی کی اطاعت کرنا اور اس کی بات ماننا یہ لازم اور ضروری ہے خا وہ نبی مشہور ہو یا نہ اس کا نام معلوم و معروف ہو یا نہ نبی کی اطاعت کرنا واجب اور لازم ہے باقی اس نبی کا نام کیا تھا جو بھی تھا اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں کئی مفت وہ تلاش کرنا شروع کر دیتے کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز مل جائے تھی چاہے جا اس کی سند ہو بھی چاہے نہ ہو تو اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جو بھی نبی تھا اللہ نے مقرر کر دیا تارو انہوں نے کہا انا یا پور راہل ملک اس کے لیے ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے ونواحق تو بالکل کی من جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں وہ امیر کیسے بن سکتا ہے امارت تو ہمیں ملنی چاہیے ہم اس کی نسبت زیادہ حقدار ہیں وغیرہ تختہ ٹرمینل مال اس کو مال کی وہ بھی نہیں دی جی گئی آج کل بھی کسی بھی کام میں بڑا مقرر کرنا ہو تو جس کی جیب بھاری ہو اس کو آگے کیا جاتا ہے جس کے پاس مال ہے پیسہ ہے اس کو آگے لگایا جاتا ہے یہ شروع سے ہی کام چلتا آیا ہے جبکہ اللہ رب العالمین کے ہاں میں یار یہ نہیں ہے اللہ کے ہاں تو کسوٹی اور ہے اسلام اور شریعت اللہ تعالی کا دین یہ کہتا ہے جس کام کے لیے بڑا بنانا ہے نا اس کام اور اس فن کا ماہر آدمی آگے ہو چاہے وہ غریب مسکینی کیوں نہ ہو پیسہ کوئی معیار نہیں کہتے ہیں انا یا پورک اس کے لیے ہم پر حکمرانی کیسے ہو سکتی ہے امارت بادشاہی اس کو ہم پر کیسے مل سکتی ہے بالبل کی ملبو ہم اس کی نسبت بادشاہی اور حکومت کے زیادہ حقدار ہیں وال منل مال اور اس کو مال کی وصحت بھی نہیں دی گئی تالا کہا ان اللہ ففاح علیہ <عَلَيْكُن> اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے یعنی تعلق کو اللہ نے تم پر امیر حاکم اور بادشاہ بنایا ہے ان اللہ ففاح علیہ <عَلَيْكُن> اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے واضح بس فی جسم اور اس کو علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے علم نے بھی اللہ نے فراخی دی ہے اور جسم میں بھی اب جہاد و قتال کا جو میدان ہے اس میں حرب و ضرب کی جو تکنیکیں ہیں چالیں یہ ضروری ہیں یا لڑنے کے لیے مضبوط جسم یہ ضروری ہے روپے پیسے کی ضرورت نہیں تو اس کے اندر یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں کہ علم بھی ہے اور اللہ نے اس کو جسم بھی عطا کیا ہے بذاد تنفی علم جسم اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی کی فراقی آتا ہی ہے اللہ کی ملک اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی اپنا ملک اپنی حکومت اسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے و اللہ واقعی اللہ تعالیٰ خوب وسط والے پوست والا اور خوب جاننے والا ہے تو تالوط کو بادشاہ مقرر کرنے پر حاکم اور امیر مقرر کرنے پر سرداروں نے اعتراض کیے کہ یہ بادشاہ کیسے بن گیا کیونکہ خاندانی طور پر سرداری ہمیں چلی آ رہی ہے تو ہمیں سے کوئی نہ کوئی سردار ہونا چاہیے تھا ہم بڑے لوگ ہیں اور دوسرا یہ کہ تالوت وہ کوئی سرمایہ دار آدمی نہیں لہذا اس کو بادشاہ بنانے کا کوئی توپ نہیں بنتا اور نبی نے دونوں چیزوں کی نقی کر دی کہ یہ جو سلطہ اور امارت اور حکمرانی اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں اس میں نسل اور خاندان کا کوئی تعلق نہیں نہ ہی اس میں روپے پیسے کا کوئی تعلق ہے ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برتری اثا کی ہے اللہ نے چنا ہے اور اللہ رب العالمین کا چننا اپنی مرضی سے ہوتا ہے پھر دوسری بات یہ کہ حکومت خاندان یا سرمائے کے بجائے علم اور جسمانی قوت آسامی قوت کی بنا پر ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہی ہیں تو بھاری نسبت اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دی ہیں اور پھر بلہیم کہوں میں یہ شاہ اللہ جسے چاہے حکومت دے اللہ تمہاری خواہشوں اور مرضیوں کا پابند نہیں ب اللہ عقین علیم اور اللہ تعالیٰ بڑا رستق والا خوب جاننے والا ہے اچھا ان آیات سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بادشاہی ملوکیت فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ملوکیت بادشاہی یہ فی نفسی ہی کوئی بری شے نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوا احکام پر چلتے ہوئے ہو آپ اسے خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے داود علیہ اللہ کے متعلق بھی خلیفہ کا لث آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جا کا خلیفہ تن زمین میں سج کو خلیفہ بنایا ہے اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آتا اللہ ملک اللہ نے اس کو بادشاہ عطا کی تھی اس لحاظ سے وہ تعلق کے بعد ملک یعنی بادشاہ تھے تالوت کو اللہ نے پہلے بادشاہ بنایا ان کے مطالبے پر اور پھر اس کے بعد اللہ خدمت نے داوود علیہ السلام کو ملک بادشاہ بتا دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کو خلیفہ بنایا تو بادشاہت اور خلافت یہ ایک ہی چیز ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خلافت و میرا والی اس کے بعد ملک و رحما بادشاہت ہوگی پر رحمت پر رحمت بادشاہت یہ کوئی عیب نہیں ہمارے یہ جو بچے جمہورے ہیں جمہوریت کے دل دادا یہ بادشاہی کو بڑا برا نظام سمجھتے ہیں بادشاہی کی نفسی ہی کوئی بری شے نہیں بلکہ خلافت کے قریب سر یا یوں کہیے کہ خلافت ہی ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کی پابند ہو وقار علامی ہوں اور ان کو ان کے نبی نے کہا ان نہ آیات ملک ہی تم ضروری کم <جربيكُم> اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک سبوک آئے گا ایک سبوک آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہوگی سکینت تم ندی کم تسلی ہوگی سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے آلو آلو ہارون اور جو موسا کی آل اور ہارون کی آل نے چھوڑا تھا وہ چیزیں اس کی باقی ماندہ موجود ہوں گی الملائکہ اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے انسل تم منی اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو ماننے والے ہو تو تالوت کی بادشاہی پر مزید یقین اور تسلی کے لیے اللہ تعالی نے یہ نشانی مقرر کر دی کہ وہ تابوت جو دشمن تم سے چھین کے لے گئے تھے آل موسا اور آل ہارون کی باقی ماندہ چیزیں اس تابوت صندوق کے اندر تھی اور دشمن تم سے چھین کے لے گئے اب اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت تم تک پہنچائے گا وہ تابوت تم تک پہنچ جائے گا روخ تم تک آ جائے گا جس میں آلے موسا اور آلے ہارون کی باقی ماندہ چیزیں تھیں تو اس میں تمہارے لیے سکینت ہے تسلی ہے اطمینان اس کی وجہ سے تمہیں حاصل رہتا تھا اب پھر وہ آ جائے گا تو پھر بھی تمہیں اطمینان رہے گا اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کی جو باقیات ہیں وہ بھی باعث برکت ہوتی ہے بیا کی باقیات ان کی استعمال شدہ چیزیں چھوڑی ہوئی چیزیں باہر سے برکت ہوتی تو تبرک کا جو عقیدہ ہے برکت حاصل کرنے کا یہ غلط نہیں ہے لیکن جب لوگوں نے اس کے اندر مبالغہ آرائی شروع کر دی تو پھر اس پر علماء کرام نے نقد کیا ہے مبالغہ کرنے والے تو بڑے عجیب عجیب مبالغہ کرتے ہیں الٹے سیدھے کسی کہانیاں بنا بنا کے چھوڑتے ہیں تو تبرک جو ہے یہ فی نفسی ہی اس کا انکار نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کسی غیر نبی کی کسی چیز سے کوئی برکت حاصل ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں حتہ کہ انبیاء کرام کی چھوڑی ہوئی چیزوں سے ہر بندے کو برکت حاصل ہوگی اس کی بھی کوئی غلطی لیکن بہرحال وہ متبرک اشیاء ہوتی ہے اس میں تمہارے لیے نشانی ہے ان کو منی اگر تم مومن ہو فل فالو تو بل تو جب تالو اپنے لشکر کو لے کر جدا ہوا یعنی کہ اس بستی سے نکلا لشکر کو لے کر قالا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے ایک دریا سے آزماتا ہے آزمائش کرنے والا ہے فمن ساری بو فلی سرمنی تو جس نے اس میں سے پی لیا وہ مجھ میں سے نہیں سفر ہے پر مشقت پیاس لگی ہوئی ہے تو آگے دریا آ رہا ہے نہر ہے تو وہاں سے جس نے بھی پانی پی لیا وہ میرے میں سے نہیں وہ بلنگ جس نے اس کو نہ چکھا وہ چھے پینا وہ مجھ میں سے ہوگا اللہ مانے گزارا تھا اوڑ خاطر بھی ید ہی مگر جس نے ہاتھ سے ایک چلو بھر لیا بس ہاتھ سے ایک چلو بھر کے پیلے پانی اس کی سیر ہے زیادہ پیے گا تو پھر وہ مجھ میں سے نہیں یہ آزمائش کی تھوڑے لوگوں کے سوا ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے وہ پانی پی لیا فلما جا وزا ہوا ولہ پینا آمان ہو جب اس دریا کو پار کیا جالوت نے تالوت نے اور جو اس پر ایمان لائے تھے اس کو عبور کیا تو یہ جنہوں نے پانی پی لیا تھا بالو انہوں نے کہا لا پا یوم بھی جالوتا و جنوبی آج کے دن ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں پال اللہ تو ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کم من غلبت تلی غالب اللہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر غالب آ گئی اللہ تعالی کے حکم سے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اللہ نے بنی اسلائی کے صبر کا امتحان لیا اکثر فیل ہو گئے چاند ایک باقی بچے اور جو باقی بچے ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ وہ اپنی کام پیدا سے گھبرائے نہیں کہتے اللہ کتنی ہی تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح دے دیتا ہے اللہ ہماری ایمان یقین تھا اللہ نے ان کو فتح دی ولما بارہ زلی جالوتا تو جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کی فوجوں کے اس کے لشکروں کے قالو تالو نے کہا ربانا ربانہ اے ہمارے رب ہم پر صبر بہا دے صبر ڈال دے انڈیل دے و سب پہ اپدامانا اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ ون علی القومل القافرین اور ہماری کافر قوم کے خلاف مدد فرما کرنا شہزا اللہ تو انہوں نے مومنوں نے کافروں کو اللہ کے حکم سے شکست دی اور علیہ السلام نے کو جو دشمنوں کا سردار تھا اس کو قتل کر دیا وآتاه اللہ الملک اور پھر اللہ نے داغود کو بادشاہی ادا کی اور حکمت ادا کی وہ اللہ یشا اور اس کو وہ کو سکھایا ان باتوں میں سے اللہ نے سکھایا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اور اگر اللہ تعالی کا لوگوں کو بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے کہ لوگوں میں سے بعض کو بعض لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اگر یہ نہ ہوتا لا چیل الارض تو یہ زمین برباد ہو جاتی پہ فساد با ہو جاتا والا کن اللہ اور لیکن اللہ تعالی فضل تمام جہانوں پر بڑے فضل والے ہیں دل کا آیا تو اللہ ہی. یہ اللہ تعالی کی آئتے ہیں نقلوح علیہ کا ہم انہیں آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں وَإنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں دل کا رسول فضل اللہ یہ جو انبیاء و رسول کا تذکرہ چلا ہے یہ رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیرت دی ہے من ہومن کلام اللہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کی مسال علیہ السلام سے درجات اور بعض کو دراجات میں اللہ نے بلند کیا بلند و بالا دراجات دیے وہ آلبیہ نات اور عیسا بن مریم کو ہم نے واد نشانیاں ہو جات عطا کیے وہ برو القلس اور روح القدس یعنی تعین امیر کے ساتھ ہم نے ان کو تائید دی قوت دی ان کی مدد کی وال اللہ وقت اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد ہیں وہ آپس میں نہ نا لڑتے نات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی والا کیلات لیکن انہوں نے آپس میں اختراف کیا سمن عامن کا فرض تو ان میں سے کچھ حیثے تھے جو ایمان لے آئے اور کچھ جنہوں نے کفر کیا ولو شاہ اللہ مبتتالو اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے ولیکن اللہ یفعل ما یورین لیکن اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو یہ واقعہ بیان کرنے اور سنانے کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی کا اہلِ ایمان کو نصیحت ہے کہ اہل ایمان مومن لو یہ سابقہ لوگوں کی باتیں سن کے اس سے نصیحت حاصل کریں اور نبی رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں جہاد میں ڈٹ جائیں جان جائیں قدم متغزل نہ ہوں ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں اور صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسا ہی کیا سابق قدمی دکھائی جی اللہ تعالی ان کو پتا کامیابی اور کامرانیاں ہٹا سواد